قل ان كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم لكم ذنوبكم غفور حضرات المائے محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم اتباع رسول کے موضوع پر آپ سے خطاب کریں گے آئیے سب سے پہلے اتباع کا معنی سمجھ لیں اتبا کا لفظ عربی کے طبیت باؤ سے مشتق جس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا سبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سامنے رکھ لیں حدیث اس طرح ہے حدثنا ابو الزناد عن نبی قال قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهليه في سوق ذي المجازي وهو يقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا والناس مستمعون عليه ووراءه رجل وضي الوجه احول ذو غدرتين يقول انه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب نصب رسول اللہ اللہ وسلم لي عمه ابو احمد سی حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد ملائے راوی کہتے ہیں جن کا نام ربیہ ابن عباد ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم مجاز کے بازار میں زمان جاہلیت میں دیکھا تھا آپ لوگوں کے سامنے بازار میں یہی کہہ رہے تھے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے اور لوگ آپ کے پاس جمع تھے اور آپ کے پیچھے ایک بھیگا آدمی موجود تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں اس کی بات مت مانو یہ آبا و آزداد کے دین سے پھر گیا ہے سابی ہو گیا ہے اور یہ بہت جھوٹا ہے روایت میں یہ جملہ ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے کہ تاکہ لوگوں کو لا لاہ کی طرف بلائیں یہ پیچھے پیچھے جاتا تھا جہاں آپ جاتے تھے یہ پیچھے پیچھے جاتا تھا تو ربیعہ ابن عباد کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے یہ جو آدمی لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ, اللہ کو کامیاب ہو جاؤ گے یہ کون ہے اور یہ پیچھے جو اس آدمی کی تقزیب کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سابی اور جھوٹا یہ کون ہے تو لوگوں نے یہ بیان کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام محمد ہے اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ جو پیچھے آدمی ہے جو ان کی تقزیب کر رہا ہے یہ انہیں کا چچا ہے اس حدیث سے استدلال بس اتنا ہی کرنا ہے یہاں یتبا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے پیچھے پیچھے چلنے کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے تھے پیچھے یہ وہیں پہنچ جاتا تھا جہاں آپ جاتے پیچھے پیچھے ابو لہب بھی وہاں پہنچ جاتا تھا اور اسی طبیع یتباؤ کے لفظ سے اتبا کا لفظ نکلا ہے تو اتبا کا مطلب بھی یہی ہوا کہ پیچھے پیچھے چلنا اور اتباع رسول کا یہ مفوم ہوا کہ رسول جہاں پہنچے پیچھے پیچھے وہیں پہنچ جاؤں اس کا نام ہے اتباع رسول اگر رسول کہیں جا رہا ہے اور لوگ کہیں جا رہے ہوں تو لاکھ وہ لوگ یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں یہ کھلا ہوا جھوٹ ہوگا اور سفید جھوٹ ہوگا ایک آیت کریمہ دیکھیں وہاں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کو دو چیزوں پر موقوف کیا ہے. کہ آدمی دنیا و آخرت میں کامیاب دو ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے اس کے لیے دو شرط آیت کریمہ دیکھیں اللہ فرماتے بالمعروف وينهون عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضعون عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وازرواه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل مع قرائك هم المفلحون وہ <تصفيق> لوگ جو رسول کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں رسول کی اتباع کرتے ہیں الذين يتبعون الرسول جو رسول کی اتباع کرتے ہیں اس کی ایک صفت اور بھی ہے نبی پیغامور ہے لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچانے والا ہے امی ان پڑھ کسی کے سامنے اس نے ضانوئے تلمبز طے نہیں کیا کسی استاد کے پاس جا کر کے کسی اسکول اس میں جا کر کے اس نے نہیں پڑھا اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے جدو رہ توراتیل اس نبی کا تذکرہ کہ یہ رسول ہوگا نبی ہوگا انپڑھ ہوگا کسی کے سامنے اس نے زانوی تلمس تلم نہیں کیا ہوگا یہ بات اور انجیل میں بھی موجود ہے اور یا امرحم بال معروف وہ اچھی باتوں کا حکم دے گا نہا ہو منکر اور لوگوں کو بری باتوں سے روکے گا یہاں دو لفظ ہے معروف اور منکر معروف کہتے ہیں ہر اس چیز کو ہر اس بات کو جو شریعت کی نگاہ میں اچھی ہو اور منکر ہر اس بات کو کہتے ہیں جو شریعت کی نگاہ میں بری ہو تو یہ معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے وہی خلر اور یہ پاک چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ریمو اور یہ خبیث اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے عَنْهُمْ اور ان کے کندھوں سے بوجھ اتارتا ہے وغلال لطی كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور ان بیڑیوں سے ان کو آزاد کرتا ہے جو بیڑیاں ان کے پیروں میں پڑی ہوئی ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ تو جو لوگ اس کے اوپر ایمان لائے اور اس کی حمایت کی وہ اور اس کی مدد کی وہ تبا نور البی ان اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے خلاف تو ایسے لوگ کامیاب ہیں اس آیت کریمہ میں بہت ساری باتیں قابل غور ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نبی بھی ہی ہیں اور رسول بھی ہی ہیں نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے نبی کے لیے ضروری نہیں دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ آپ نے کسی کے سامنے زانو یا تلمستہ نہیں کیا کسی کے شاگرد نہیں بنے ان پڑھ ہونا یہ دیگر لوگوں کے حق میں نقص ہے عیب ہے لوگ حکارت سے بولتے ہیں کہ وہ آدمی تو ان پڑھ ہے پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن وہی بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اینے کمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ان پڑھ ہونے کو آپ کے امیت کو آپ کے رسالت کی دلیل بنایا ہے ایک جگہ فرمایا گیا عما کن من ان من کتابیوں ولا بھیرتاول مبتلون آپ نہ تو کسی کتاب کی تلاوت کر سکتے ہیں کسی کتاب کو پڑھ سکتے ہیں اور نہ اپنے دائنے ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو پڑھنا آتا ہوتا اور آپ کو اگر لکھنا آتا ہوتا تو باطل پرستوں کو شک گزرتا تو یہ کہتے کہ ارے بھائی انہوں نے تو کہیں کسی کالج میں کسی سکول میں پڑھ رکھا ہے انہیں تو لکھنا بھی آتا ہے پڑھنا بھی آتا ہے انہوں نے کسی سے سیکھ لیا ہوگا آپ کا یہ ان پڑھ ہونا امی ہونا آپ کے نبی اور رسول ہونے کی دلیل ہے کہ ایک آدمی جس نے تعلیم حاصل ہی نہیں کی کسی اسکول میں نہیں گیا اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر سکتا ہے تو امی ہونا دوسروں کے لیے عائب ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اینے کمال ہے ایک بات اور بتائی گئی کہ اس نبی کا تذکرہ انجیل اور توہرات دونوں میں موجود ہے منکرین حدیث ہی بولتے ہیں کہ ہلت اور حرمت یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ ہی حلال کرتا ہے اللہ ہی حرام کرتا ہے لیکن اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وظیفہ یہ ہے کہ آپ پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آپ بھی کسی چیز کو حلال کہتے ہیں حلال کرتے ہیں اور کسی چیز کو حرام کرتے ہیں آپ بھی شارے ہیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے اوپر رسم و رواج کے بہت سارے بوجھ ڈال رکھے تھے نبی نے آ کر کے یہ بوجھ ان کے کندھوں سے اتار دیا ہے جیسے آج کل بداتوں نے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر واجب کر رکھی ہیں تیجا ضروری ہے دسواں ضروری ہے بیسواں ضروری ہے چیلم ضروری ہے فاتحہ ضروری ہے زہر اللہ کے لیے نظر و نیاز ضروری ہے قبروں پر جا کر کے قبر والے سے استمداد کرنا ضروری ہے وہاں جا کر کے کچھ ملتا ہے اب آپ دیکھیے ان تمام چیزوں میں انسان کا وقت کتنا ضائع ہوتا ہے انسان کی انرجی کس قدر ضائع ہوتی ہے انسان کا پیسہ کتنا خرچ ہوتا ہے انسان کو کتنے ٹینشن سے گزرنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ وہ اپنے عقید و ایمان کو بھی داؤں پر لگا دیتا ہے یہ ساری چیزیں بوجھ ہیں شریعت نے یہ چیزیں ان کے اوپر واجب اور فرض نہیں کی ہیں نہ ان کا حکم دیا انہوں نے خود یہ بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے ایسے بوجھ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے اوپر لاد رکھے تھے مشرقین نے اپنے اوپر لاد رکھے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرے رسول کی بحثت کا مقصد ایک اور ہے کہ ان لوگوں نے جو رسم و رواج کی شکل میں اور بداتوں کی شکل میں جو بہت سارے بوجھ اپنے کادھوں کے اوپر لاد رکھے تھے یہ نبی ان بوجھوں کو ان کے کندھوں سے اتارنے کے لیے آئے ہیں بہت ساری بیڑیاں بھی رسم و رواج کی انہوں نے اپنے قدموں میں ڈال رکھی تھی ان بیڑیوں سے انہیں آزاد کرنے کے لئے بھی آیا ہے تو جن لوگوں نے اس کے اوپر ایمان قبول کیا وزرو اور اس کی حمایت کی وہ اور اس کی مدد کی اور اس نور کی کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن یہ لوگ کامیاب ہیں ایک نقطہ یہاں قابل غور ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ جو لوگ نبی پر ایمان لائے اس کے بعد یہ ہے اور آپ کی تائید کی اور آپ کی مدد کی کوئی کامیاب ہے, اشارہ اس بات کی طرف ہے اگر کوئی رسول کی تائید کرے رسول کی مدد کرے لیکن ایمان نہ ہو تو اسے کامیابی نہیں ملے گی بہت سارے لوگ ہیں عیسائی ہیں بہت سارے غیر مسلم ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں یہاں تک کہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ سچے آدمی تھے آپ رسول تھے آپ نبی تھے اور بہت ہی گریٹ آدمی تھے دنیا کے اندر ایسا گریٹ آدمی نہیں گزرا یہ ساری باتیں غیر مسلموں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے عیسائیوں نے لکھا ہے اور دیگر لوگوں نے لکھا ہے دیگر مذاہب والوں نے لکھا ہے لیکن اس طریقے سے نبی کی تائید کرنا نبی کی مدد کرنا ان کے لیے کچھ مفید ثابت نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس نسرت کے ساتھ اور اس حمایت کے ساتھ ان کے پاس ایمان نہیں ہے ابو طالب نے آپ کی مدد کی بہت سارے لوگوں نے آپ کی حمایت کی لیکن انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا جاننے میں ہو. تو آپ کی نصرت آپ کی مدد اور آپ کی حمایت اس وقت سود مند ہوگی اور آدمی کو فلاح ملے گی جب ایمان کے ساتھ اس نے آپ کی مدد کی ہو آپ کی حمایت کی ہو یہ نکتا ملوز رہے و تبا نور اللہدی ان ضلع اور اس نور کی اتباع کی جو آپ کے ساتھ نازل ہوا یہاں دیکھیے اتباع رسول الگ ہے اتباع نور الگ ہے اللہ نے رسول جو لوگ رسول کی اتباع کرتے اور بعد میں کہا گیا و تباء نور اللہ ان ضی اور اس نور کی اتباقی جو آپ کے ساتھ نازل ہوا ہے تو اتباع رسول الگ ہے اتباع نور الگ ہے منکرین حدیث یہی تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اللہ فرمارا ایسا نہیں ہے اتباع نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوگی اتباع کی روشنی میں ہوگی قرآن کو سمجھا جائے گا حدیث رسول کی روشنی میں کوئی آدمی اپنی عقل سے منمانی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا اتباع نور کو اتباع رسول کی روشنی میں کیا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ ہم اتباع نور کرنے قرآن کی اتبا کر بس کافی ہے یہ آج بتا رہی ہے کہ صرف قرآن کی اتفاق کافی نہیں ہے قرآن کو سمجھنا قرآن کے اوپر عمل کرنا اجتباع رسول کی روشنی میں اگر ہوگا تب کامیابی ملے گی ایک بات یہ معلوم ہوئی اور آخری چیز جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ فلاح انہی دونوں چیزوں کے اوپر موقف ہے ایک تو اجتباعی نور قرآن حکیم کی اتباع بال دیگر قرآن اور اتباع رسول بالفاظ دیگر حدیث قرآن اور حدیث کے اوپر ہی کامیابی دنیا کی اور آخرت کی موقوف ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا نہیں جا سکتا اور یہی بات حدیث میں بھی کہی گئی ہے جس کے رابطی حضرت ابو رہ اور امام حاتم رحمۃ اللہ علیہ اس کو مستدرک کل صحیح میں لائے ہیں کتاب العلم میں في حرضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ابولا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں انہی دونوں چیزوں کے اوپر فلاح اخروی اور فلاح دنیا بھی موقوف ہے دو ہی چیزیں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں اتباع نور اور اتباع رسول وہی بات نبی نے فرمائی ان ترقی گمشید میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بآخذ شریعت حقیقی وہ دو ہی ہیں قرآن اور سنت ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور آپ نے وضاحت کے ساتھ وہی بات کہی جو عشاس میں ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب وہ سنتی اور میری سنتی وہ نہیں دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا قرآن صرف ہمارے لیے کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں تھی قرآن میں بھی یہی کہا گیا ہے اور حدیث میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوص سے اوپر آ جائیں دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے نہیں سمجھا جا سکتا اور کامیابی ایک کے اوپر موقوف نہیں ہے بلکہ دونوں کے اوپر موقوف ہے آیت نے بتایا کہ کامیابی موقوف ہے اجتباع نور اور اجتباع رسول پر اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے اور جب تک ان دونوں کو آدمی پکڑے رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور وضاحت کر دی گئی ان دو چیزوں کی ایک کتاب اللہ ہے سنت رسول ہے ایک آرٹیکری میں اور دیکھیں بہت سارے مذاہب ہیں بہت سارے فرقے ہیں بہت سارے مسالک ہیں ہر مسلک یہ دعوے دار ہے کہ ہدایت ہمارے پاس ہے ہنفی یہ کہتا ہے کہ ہماری طرف آ جاؤ ہدایت یہاں ہے شاف یہ کہتا ہے کہ ہماری طرف آ جاؤ ہدایت یہاں ہے مالک یہ بولتا ہماری طرف آ جاؤ ہدایتیں ہیں ہم بھلی کہتا ہے ہدایت ہماری طرف ہے ادھر آ جاؤ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ایسی باتیں پہلے بھی لوگ کہتے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ یہودی ہیں لہذا یہودی بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے لوگ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ یہودی نے نصرانی ہے نصرانی ہو جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تبارک کو تعالیٰ نے دونوں کی تردید فرمائی ماں کا نہ یہودیوں حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے بلکہ ہنیف تھے اور مسلم تھے وہی بات آج کہی جا رہی ہے وہ کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے وہ کہتے تھے کہ نسرانی ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے آج بھی کہا جا رہا ہے کہ امام شافری کی طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے امام احمد حمبل کی طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے مالک کی طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے شافری کی طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. قرآن و حدیث دونوں یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ کامیابی یہاں ہے ہدایت کہاں ہے آیت بتا رہی ہے کہ اتباع رسول ہی میں ہدایت ہے دلیل دلیل آپ کہہ دیجیے دنیا کے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا میں پورے عالم کا رسول ہوں لہو ملک اس سماپ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ لا الہ الا سے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے نہ کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے نہ کوئی کسی کو موت دے سکتا ہے جب کوئی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا موت نہیں دے سکتا یہ کام صرف اللہ کا تو معبود صرف وہی ہے سعد رو مل تو اللہ پر ہی مان لاؤ اس کے رسول پر ہی لاؤ اس نبی کے اوپر ایمان لاؤ جو امنی ہے بلائی و رسول نبی امن البلائی و وَكَلِمَاتِهِ جو ایمان لاتا ہے اللہ کے اوپر اور اس کے کلمات کے فَتَّبِعُوهُ تو تم نبی کی اجتوا کرو لال نقم تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے یہ آ کریمہ بتا رہی ہے کہ ہدایت آئے اور کہیں نہیں ہے صرف اتباع رسول میں اگر ہدایت حاصل کرنا ہے تو استباہ رسول کرو اتباع امام نہیں ہے اتباع رسول ہے کامیابی کی زمانت ایک آتے کریمہ دیکھیے بڑی پیاری ہے اللہ فرماتا ہے. اے ایمان والو رسول جب تمہیں بلائے تو فوراً اس کی آواز پر لب بیک رسول جب تمہیں بلائے تو فوراً اس کی بات پر لب ہو ادھا ادھا ادھا دیکھو صرف رسول کی بات کی طرف دیکھو فوراً لب بیک کیونکہ وہ تمہیں زندگی کی طرف بلا رہا ہے گویا رسول کا ہر حکم انسان کو زندگی دینے کے لیے ہے وہ تمہیں زندگی کی طرف بلا رہا ہے زندہ ہو جاؤ گے اگر رسول کی بات مانو گے تو وہ تمہیں زندگی کی طرف, کی طرف بلا رہا ہے اس کی بات پر فوراً لب کہو اور اگلا ٹکڑا بڑا عجیب و غریب ہے اللہ تبارک و تعالی بندے اور مطلب ہے اس کا کہ رسول پکارتا رہے اس کی آواز پر لب نہ کہتے ہوئے دوسروں کی آواز پر اگر لب کہو گے تو اللہ غذب ہو کر کے انسان اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا اور جس کے دل اور اس کے درمیان اللہ حاصل ہو جائے اسے ہدایت کی اور قبول حد کی توفیق نہیں ہوتی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے رسول کی آواز پر کان نہیں ڈرا وہ دوسری طرف نکل گئے تو اللہ ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو گیا لاکھ انہیں سمجھا کے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ سمجھ لو کہ انہوں نے چونکہ رسول کی آواز پر لبیک ایک نہیں کہا اللہ ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو گیا ہے کتنی باتیں ان کے سامنے رکھ دو کیسے ہی ان کو سمجھا دو ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی یہ ایسی کریمہ بتا رہی ہے تو اللہ گزبناک ہو کر کسی ارے میرا رسول پکار رہا ہے, کوئی اس کی بات پر نہیں دے رہا بس وہ بندے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. کتنے لوگ سمجھاتے رہو دلیلوں پر دلیل دیتے رہو ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تمام دلائل کو نظر انداز کر جاتے ہیں تمام روپ کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اس کی وجہ قرآن نے خود بتا دی ہے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا گیا فَاِلَّم لَكَ اگر وہ جواب نہ دیں آپ کی بات پر کان نہ دھرم یستی بولا اگر آپ کی بات پر کان نہ دھر آپ انہیں بلا رہے ہوں اپنی طرف اپنی ابتدا کی طرف اور وہ آپ کی آواز پر کان نہ دھرما یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو دین برحق دے کر کے بھیجا ہے اس کی نسبت سے لوگوں کے دو گروہ ہو جا رہے ایک گروہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر دھیان دیتا ہے آپ کی اتباع کرتا ہے اور دوسرے لوگ جو آپ کی اتباع نہیں کرتے وہ کون ہیں یا تدر وہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں دو ہی صورتیں ہیں یا تو نبی کی اتباع کرو یا پھر خواہشات کی اتباع کرو تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے تو جو لوگ نبی کی اتباع چھوڑ دیتے ہیں ان کے پاس صرف خواہشات ہیں اپنی من مانی کر رہے ہیں اپنے دل کی بات مان رہے ہیں قرآن حدیث کی بات نہیں مان رہے ہیں دو ہی شکلیں ہیں ایک تو اتباع رسول دوسرے اتباع احوا تو جو لوگ اتباع رسول چھوڑ وہ اتباع احوا میں مبتلا ہیں اور اللہ نے فرما دیا فَمَنْ مَنْ حواؤ بغیر من اللہ اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو بلا دلیل بغیر علم کے بغیر ہدایت کے وہ اپنے خواہشات کی اتباع کرتا اور ایسا ظالم ہے اور اللہ کو ہدایت نہیں دیتا بتا رہی ہے کہ جو اتباع رسول چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے خواہشات کی اتباع میں لگ جاتا ہے کوئی یہ کہے کہ میں رسول کی اتباع نہیں کر رہا امام کی اتباع تو کر رہا ہوں قرآن یہ کہہ رہا ہے نہیں تم کسی کی اتباہ نہیں کر رہے ہو رسول کی اتباع چھوڑنے کے بعد صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے اتباع احوا اپنی خواہشات کی اتباع تم اپنے دل کی باتوں کے اوپر چل رہے ہو کسی کی بات پر تم نہیں چل رہے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں حکمران وقت کا اعلان ہو چکا ہے کہ جہاں وہ ملیں ان کو گرفتار کر کے لاؤ ان کو سولی دی جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لیے ہوئے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری دعا کر رہے ہیں حواریین کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دینے والے دعا کر رہے ہیں ان کی دعا دیکھیے اور نے نازل کی جو کتاب تو نے نازل کی انجینا نے جو چیز نازل کی جو کتاب نازل کی انجیل ہم اس پر ایمان لائے وبان رسول اور ہم نے رسول کی توا کی یعنی عیسیٰ کی فخوب نماز شاہدین ہمارا نام شاہدین میں لکھ لے یہاں دو باتیں فرمائی ہیں ایک ہے اللہ نے جو کتاب اتاری انجیل اس پر ایمان اور اس کے بعد اتباع رسول یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اتباع انجیل ابتباع رسول ہی کی روشنی میں ہوگا انجیل کو سمجھا جائے گا عیسائی علیہ السلام کی اتباع کے پیش نظر نہیں تو اگر صرف انجیل کافی ہوتا تو ابتباع رسول کی بات نہ کہی جاتی یہاں ہماری نے دو باتیں کہی ہیں اے ہمارے رب ہم انجیل پر ایمان لائے ربنا بما انزلتا اگر خالی انزلتا پر ایمان لانا کافی ہوتا قرآن پر ایمان لانا کافی ہوتا انجیل پر ایمان لانا کافی ہوتا تو وہ توانا رسول کہنے کی ضرورت نہیں تھی گویا رسول کے اقوال کی روشنی میں رسول کے احادیث کی روشنی میں کتاب کو سمجھا جائے گا اور فخر شاہدین ہمارا نام شاہدین میں لکھ لے یعنی اگر کوئی آدمی صرف بیمان انزلتا پر ایمان لاتا ہے اور اتباع رسول نہیں کرتا تو چونکہ شرط مفقود ہو گئی لہذا اس کا نام شاہدی میں خود بخود نہیں لکھا جائے گا شرط تو شرط تو فوت ہو گئی مشروط بھی فوت ہو گیا آپ تمام اماموں کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم رسول کی اتباع چھوڑ کر کے میری اتباع کرو یہ تو زبردستی ان کو متبع بنا لیا گیا ہے مان نہ مان میں تیرا مہمان اگر کوئی امام یہ کہتا کہ چلو رسول کی اتباع کو چھوڑ کر کے میری اتباع کرو میری تکلیف کرو تو بات سمجھ میں آنے والی تھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم میری تکلیف کرو ہر ایک نے کہا ہے کہ رسول کی اتباع کرو آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین سب سے زیادہ ہیں سوال یہ ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرایا ہے کہ تم میری تکلیف کرو انہوں نے تو کہا ہے کہ اتباع رسول کرو دلیل میزان قبر علی کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ پا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول منقول ہے آپ نے فرمایا جانا <بَاللَّه> یہ کال حضرت امام ابو ہنی پا رحمۃ اللہ علیہ کا میزان قبر علی شہرانی کے اندر موجود ہے شہرانی کی کتاب جو میزان قبرا اس میں یہ قول موجود ہے حضرت امام ابو رحمۃ اللہ نے فرمایا دیکھو خبردار دین کے معاملے میں رائے سے اپنی عقل سے کوئی بات مت کہنا علیہ کمب اتبائی سننا تمہارے اوپر سنت کی اتباع لازم ہے نبی نے جو کہا ہے اس کی اتباع کرنی ہے فمن خرج انہا و جو سنت سے نکلا وہ گمراہ ہو گیا دیکھیے حضرت مامو مہنی پر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا کہ تم اتباعی رسول کرو ہدایت وہاں ہے سنت سے جو نکلا وہ ضلالت کے اندر مبتلا ہو گیا امام ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میری اتبا کرو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہدایت میرے پاس ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ عنہ نے بھی یہ تعلیم دی کہ ہدایت نبی کی اتباع میں ہے علیکم سننا سنت کی اتبا کرو سمن خارجہ حاض اللہ جو سنت سے نکلا گمراہ ہو گیا یہ تو اہناب کا حال ہے ایک طبقہ ہے بریلویا کا وہ پیرانے پیر کو بہت بڑا ولی باندھتے ہیں فتوح الغیب ان کی ایک مشہور کتاب ہے حضرت نے اس کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہتے ہیں فتوح الغیب جو حضرت پیران پیر کی کتاب ہے شیخ عبد القادق جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اس کے اندر انہوں نے ایک جملہ نقل فرمایا ہے فرمایا ولا بال قیل کلی غیب میں پیرانے پیر نے شیخ ابد القادر جی لحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کتاب اور سنت کو اپنا امام بنا لو وہ جالیل کتاب و سنت امام اللہ کا قرآن اور حدیث کو اپنا امام بنا لو یہاں تو شخصیات کو لوگوں نے اپنا امام بنا لیا ہے امام ابو حنیفہ نے جو بات کہی وہی بات پیرانے پیر بھی فرما ہیں وہ جال کتاب و سنت امام کا کسی شخصیت کو امام نہ بناؤ امام بناؤ تو کتاب اور سنت کو بناؤ وہ جالیل کتاب و سنت فتول قید کی بارت ہے وہ کتاب و سنت امام اللکا. کتاب اور سنت کو اپنا امام بناؤ اور ونظر فیما بے تم اور قرآن اور حدیث دونوں کے اندر غور و فکر کرو وہ عمل با انہیں دونوں کے اوپر تم عمل کرو فلاں اول قیل اول ہوس کال قیل اور ہوس کی طرف مت جاؤ یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں گویا پیرانے پیر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ جو کچھ ہے بکواس کسی کا کچھ نہیں ہے پیل و کال کسی کا کچھ نہیں اصل چیز ہے وہ کتاب و سنت ہے ان کو امام بناؤ پیرانے پیر کے اس قول کے کو اوپر کون عمل کر رہا ہے انہوں نے تو شخصیات کو اپنا امام بنا رکھا ہے کتاب و سنت کو امام بنانے کے لیے حضرت ہے پیرانے پیر نے فرمایا کیا ان کے متبعین ان کے اس قول کے اوپر ان کے اس فرمانے کے اوپر عمل پہ رہے ہیں عمل کر رہے ہیں پتا نہیں پہلے ایک صحابی کا قول نقل کرتا ہوں اس کے بعد پھر ائما کیا قال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول فتح المجید جو کتاب التوحید کی شرح اس میں موجود ہے اس طرح ہے وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علیکم حجارت من تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تقولو قال ابو و عمر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے برسیں میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے کہا. حضرت ابن عباس یہ فرمانا چاہ رہے کہ جہاں رسول کی بات آ جائے وہاں ابو بکر اور عمر کی بات نہیں مانی جاتی یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کا فرمان ہے حضرت امام ابو حنیفہ کے ایک قول جسے سالف اللہ نے یقاز و حما اخار کے اندر نقل کیا ہے جی چاہتا ہے کہ وہ قول بھی پیش کر دوں قول اس طرح ہے اذا قلت قولاً يخالف خبر فتر سالف اللہ قولی سال فلانی نے اس کو یقاظ و حما الخار جو ان کی کتاب اس کے اندر یہ قول نقل کیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب میں کوئی ایسی بات بولوں اذا قلت تو جب میں کوئی ایسی بات بولوں یخالف کتاب اللہ و خبر الرسول جو کتاب اللہ اور خبر الرسول یعنی قرآن اور حدیث کے خلاف ہو قولی تم میرا قول چھوڑ دو کیا امام ابو حنیفہ کے پیرو اور ان کے مقلدین امام ابو حنیفہ کے اس قول کے اوپر عمل پیرا ہیں مانتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے کہاں چھوڑ رہے ہیں بھوڑ دے تو اشتراک ویسے ہی ختم ہو جائے جھگڑا ویسے ہی ختم ہو جائے چھوڑ کر رہے ہیں امام شافعی رحمت اللہ کے قول جسے شارح کتاب الحید فت المجید نے نقل کیا اس طرح ہے وقال حضرت امام شافے احمد اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر واضح طور پر تمہارے سامنے آ جائے کہ یہ رسول کی سنت ہے تو اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ کسی آدمی کے قول کے مقابلے میں رسول کی سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا ایک طرف پوری دنیا کے لوگوں کی باتیں ہوں ایک طرف نبی کی بات ہو ثابت ہو جائے کہ یہ نبی کی بات ہے تو دنیا کے کسی بھی آدمی کے قول کے مقابلے میں نبی کی بات نہیں چھوڑی جا سکتی کیا حضرت امام شافی کے اس کال کو لوگ نگاہ میں رکھتے ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کا یہ قول بھی ہے اللہ تو مسجد اللہ اللہ کے قبر گزرا عائشہ میں قبر کی طرح اشارہ کر کے فرما رہے کہ دنیا کے ہر آدمی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے جو قبر والے کے دنیا کے کسی آدمی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے چھوڑا بھی جا سکتا ہے لیکن اس قبر والے کی بات کو صرف اور صرف لینا ہی ہے اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا اور آج میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ مرتے وقت فرشتے کوئی سوال نہیں کریں گے قبر میں آدمی جائے گا تو تین ہی سوالات ہوں گے من ربوں کا من نبیو کا وہ مازینوں کا تیرا رب کون تیرا نبی کون اور تیرا دین کیا چوتھا سوال نہیں تیرا امام کون جس سوال کو کیا ہی نہیں جائے گا جس چیز کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا جائے گا اس کے جواب کی تیاری حماقت کے سوا اور کیا ہے اور میدان محشر میں بھی صرف یہی پوچھا جائے گا کہ نے قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کیا ہے نہیں کیا کہیں کوئی یہ بتا دے کہ میدان محسوس میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کسی امام کی پیروی کیوں نہیں کی تم نے کسی امام کی تکلیف کیوں نہیں کی جب پوچھا ہی نہیں جائے گا تو کسی امام کی تکلیف کو واجب اور فرض کہنا یہ شریعت کے اندر اضافہ کرنا نہیں تو اور کیا ہے امام مالک رحمت اللہ نے بھی بات فرمائی کہ دنیا کے ہر انسان کی بات کو لیا بھی جا سکتا رد بھی کیا جا سکتا الا لسا ہے بہادر مگر اس قبر والے کی بات کو صرف لیا جانا ہے بس اور حضرت امام احمد الرحم رحمت اللہ علیہ کا وقول فتح مجید کے اندر موجود ہے کہتے ہیں وقال الامام احمد الرحمبل اجیبن ارب السنا سفیانہ فلیحدیب فطنت علیم مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جن کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے حدیث کو چھوڑ کر کے وہ سفیان سوری کے قول کی طرف جاتے ہیں کیا انہیں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کا یہ کال یاد نہیں کہ فلیاح البی نہیں خالفون کی انہیں ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا انہیں عذاب علیم آ کر کے نہ پکڑ لے آج یہ جو دردناک عذاب مسلمانوں کے اوپر مسلط ہے اور وہ طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہے کیا کوئی عقل مند آدمی یہی نہیں کہے گا کہ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کی وجہ سے ہو رہا ہے نے خود بتا دیا بہ آزاد العلیم کے ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے پھر کہیں کتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا ان کے اوپر آزاد علیم نہ آ جائے آج کتنے میں بھی مبتلا ہے ارے اور انتشار اور گروہ بندی سے بڑا کتنا اور کیا ہو سکتا ہے اور اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے اور ان دونوں میں آج مسلمان مبتلا ہے اور وجہ خود قرآن نے بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ کر کے آپ کے حکموں کی مخالفت کر کے دوسرے لوگوں کے پیچھے چل, چل پڑنا اور ان کی اتباع کرنا اور ان کی اتباع کو واجب اور فرض قرار دینا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی شخصیت کی تکلیف اتباع کہیں نہ قرآن میں آپ کو ملے گا نہ حدیث میں آپ کو ملے گا نہ جانے کس دلیل سے یہ شخصیات کی تقلید کو واجب اور فرض قرار دیتے ہیں حیرت تو اس بات پہ ہے اور اس بات پہ جتنا حیرت کیا جائے اور جتنا ماتم کیا جائے جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے کہ جس کا ذکر نہ تو قرآن میں ہے نہ جس کا ذکر حدیث کے اندر ہے اور نہ وہ چیز واجب کی گئی ہے اللہ کی طرف سے نہ اس کے رسول کی طرف سے نہ فرض کی گئی ہے اس کو واجب اور فرض ممتی بنا لے اس سے زیادہ حیرت انگیز بات اور کیا ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ افسوسناک بات اور کیا ہو سکتی ہے اماموں کی باتوں میں پیروں کی باتوں میں مرشیدوں کی باتوں میں اور نبی کی بات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اما کی زبانوں سے کہلوا دیا ہے اور خود قرآن میں کہا ہے کیا کہ کی میرے نبی کی بات میں اور امام کی بات میں کیا فرق ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے مما الْحَوَا ان هُوَا اِلَّا وَحْيُن يُوحَا میرا نبی خواہش سے نہیں بولتا جو بات بولتا ہے وہ صرف وہی ہوتی ہے زبان ہوتی ہے بات میری ہوتی ہے یہ اتارٹی یہ سنک میں نے صرف نبی کو دی ہے اور یہی بات قرآن کی ایک اور آنکھ میں کہی گئی اللہ فرماتا ہے رسولین بادر رسول فرمایا گیا کہ رسول آتے ہیں مبشر بن کر بشارت دینے کے لیے آتے ہیں ڈرانے کے لیے آتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اللہ کے پاس ان کے لیے رسولوں کے بعد کوئی حجت نہ رہ جائے خجم بادر رسول رسول کے بعد کوئی حجت نہ رہ جائے یہ ایت کریمہ بتا رہی ہے کہ حجت صرف رسول ہوتے ہیں رسولوں کے علاوہ کسی کی کوئی عطا کسی کی کوئی بات حجت نہیں ہوتی لی اللہ یقون اللَّهِ حُجَّةٌ حجتر رسول رسولوں کے بعد کوئی حجت نہیں ہوتا اب یہاں لوگ رسولوں کے علاوہ قرآن کے علاوہ دوسری شخصیات کے اقوال آرا فرمودات کو حجت قرار دیے بیٹھے ہیں اور اس کے ماننے کو واجب اور فرض قرار دے رہے ہیں یہ اس آج کریمہ کی مخالفت نہیں ہو تو کہ حجت صرف رسولوں کی بات ہوتی ہے امام مالک کی زبان سے کہلوا دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آگ کی بات میں اور نبی کی بات میں کیا فرق ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول جامع وہ بیان و ہی کے اندر امام ابن عبد البر نے لکھا ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ان شر ایک انسان اختی وہ اسی میرا اشتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے میرا اشتہار غلط بھی ہو سکتا ہے تنظروفی رائے تو میرے اشتہار میں غور کرو تو کل فقل کتاب و سنت فکوزو وہ کلمی کتاب و, و سنت فتر میرا اشتہار آئے تو اس میں غور کرو اس لیے کہ میرے سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور بھی ہو سکتی ہے تو میری بات میں میری اشتہاد میں غور کرو جو اشتہار قرآن اور سنت کے موافق ہو وہ ما و فکل کتاب و جو بات میری قرآن و سنت کے موافق ہو اسے لے لو وہ کل کتاب و سنت خطر کو جو بات کتاب و سنت کے مخالف ہو اس کو چھوڑو یعنی نبی کی ہر بات حجت لیکن اماموں کی وہی بات مانی جائے گی جو قرآن اور حدیث کے موافق ہو اگر کوئی اشتہاد امام کا قرآن اور حدیث سے مخالف ہو تو اس اشتہاد کو چھوڑ دیا جائے گا یہ خود اماموں نے کہا ہے آپ نے امام شافی کا قول دیکھا امام احمد رحم الرحمۃ اللہ علیہ کا قول دیکھا تمام اما کے اقوال آپ کے سامنے آ گئے واضح یہ ہوا کہ کسی بھی امام نے اپنی تقلید اور اپنی اتباع کی طرف نہیں بلایا ہے ہر ایک نے یہ کہا ہے کہ تم نبی کی اتفاق کرو فلاح وہی ہے ہدایت وہی ہے کامیابی وہی ہے اور قرآن نے بھی یہ بات کہی آج جو مسلمانوں میں انتشار ہے چاہے وہ معاشرتی زندگی میں ہو چاہے معاشی زندگی میں ہو چاہے اخلاقی زندگی میں ہو سیاسی زندگی میں ہو عقیدے کی زندگی میں ہو امال کی زندگی میں ہو عبادات کی زندگی میں ہو اس کا رئیسی سبب واحد سبب اتباع رسول کا نہ ہونا ہے میڈیا نے ایک مسئلے کو بہت زیادہ اچھالا تھا سیلاب کا مسئلہ ایک مسئلے کو اور زیادہ اچھالا گیا تھا مظفر نگر کی عمرانہ تھا میڈیا کو تو کوئی شوشہ ملنا چاہیے کوئی ویک پوائنٹ ملنا چاہیے جس سے وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کر سکے مذاق اڑا سکے انہوں نے ان دونوں باتوں کا خوب مذاق اڑایا یہ ہدف مذاق اسلام اور مسلمان کیوں بنے اس کی واحد وجہ اتباع رسول کا نہ ہونا ہے دلیل دلیل دے رہا ہوں مسئلہ یہ ہے اور یہ فطرت بھی ہے اور میڈیا کے اندر جو اچھے لوگ تھے چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں تمام لوگوں نے یہی کہا کہ ایک مجلس کے اندر اگر تین طلاق دے دی جائے تو تینوں واقع نہیں ہوتی اگر تینوں واقع ہو جائے تو یہ خلافوں فطرت ہے اور اسلام تو دینی فطرت ہے جبکہ حدیث میں موجود ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہی مانی جاتی ہے بالکل سری حدیث ہے میں پڑھ کر کے سناتا ہوں آپ کو وان ابن اباطه رضي الله تعالى عنهما طلق ركان بن يزيد اخو بني متلبن امراه ثلاثه فحزن عليها حزنا شديدا قال فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقها قال طلقتها ثلاثه قال فقل في مجلس واحد قال نعم قال فانما هي تلك واحده فلرجها ان قال فرجعها احمد حضرت امام احمد ایک چیز ایک آدمی کے لیے حلال ہوتی ہے اس کو حرام کر دیا جاتا ہے اور ایک کے لیے حرام ہوتی ہے اس کے لیے حلال کر دیا جاتا ہے یہ معاشرتی زندگی کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے اور اس میں مسلمان بہت زیادہ حیران و پریشان ہے اتباع رسول نہ کرنے کی وجہ سے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکانہ ابن یزید جو تھے انہوں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی طلاق دینے کے بعد بہت غمگین ہوئے جذبات میں آ کر کے آدمی طلاق دے دیتا ہے و ہوش ٹھکانے نہیں رہتے بعد میں بہت پشت لہذا ایسے معاملے کو بہت سوچ سمجھ کر کے ڈیل کرنا چاہیے بہت زمگین ہوئے شدیدن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی ہیں اور بہت پریشان ہوں میں نے تین طلاقیں دے دی تلق تو تین طلاقیں دی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مجلس ایک مجلس کے اندر تین طلاقیں دی ہیں مجلس نے تین طلاقیں دی تم نبی نے فرمائیے تو ایک ہی طلاق ہوئی فرجی اگر چاہے تو لوٹا لے کالا کہتے ہیں کہ, کہ حضرت ابن عباس کہتے تھے طلاق دی جائے تو ہر توہر کے اندر دی جائے بیوی بی پاک ہو گئی ایک مہینے میں طلاق دے دی گئی نہیں رکھنا ہے تو دوسرے مہینے کے اندر رکھنا ہے تو تیسرے تو بات ختم ہو گئی تلاک ہر توہر کے اندر دی جائے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی نے بالکل صاف انداز سے یہ بتا دیا کہ ایک مجلس کی طلاق تین اگر ہو تو ایک ہی مانی جاتی لیکن اس حدیث کو نظر انداز کر دیا گیا اور عورت ایک شخص کے لیے حلال ہوتی ہے اس کے لیے حرام کر دیا جاتا ہے ایک کے لیے حرام ہوتی ہے اس کے لیے حلال کر دیا جاتا ہے اور یہ حلت اور ہرمت امتی جبکہ جناب محمد رسول کو عمرانہ کا مسالہ بھی میڈیا کے اندر موضوع بحث اور گرما گرم بحث کا موضوع سے بنا کہ حدیث کو ماں نظر انداز کر دیا گیا جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت وہاں موجود تھی سونے کے اندر رواہل بہتی سونے کبرا حضرت مامے بہتی اس عدیت کو سنلبرا کے اندر لائے ہیں یہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرام چیز کسی حلال کو حرام نہیں کرتی ہے اب اگر سر نے بہو کے ساتھ بدکاری کر دی غلط کام کر دیا لیکن بیوی تو بیٹے کی ہے نا اس کے اور اس کے لیے ہلال ہے یہ غلط کام یہ حرام کام اس حلال کو حرام نہیں کر سکتا یہ تو نبی نے بتا دیا تھا اس حدیث کو پیش نظر نہ رکھ کر کے بیٹے کے لیے اس عورت کو عمرانہ کو حرام قرار دے دیا گیا میڈیا پر یہ موضوع گرما گرم بحث کا حامل بنا رہا اور لوگوں نے اسلام کو متعوب کیا مسلمانوں کو متعوب کیا خلاصہ یہ کہ چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو چاہے وہ عمل کا معاملہ ہو اگر اتباع رسول سے کوئی انحراف کرتا ہے تو اولن تو وہ ہدف تان و تشریح بنے گئی ہدف استحصہ بنے گئی لوگ اس کا مذاق اڑائیں گی اس لیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا تو اس کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا اور کیا کیا جائے گا اور دنیا اور آخرت میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس کی معاشرتی زندگی عقائد کی زندگی عبادات کی زندگی اعمال کی زندگی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کامیابی کے لیے زبان صرف صرف اتباع رسول نہ جانے کیوں بالکل واضح احادیث کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے ایک حدیث اور پیش کروں حدیث اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم ثقلت کا سواکل ماطرہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر عمر الى وجه رسول الله اللہ علیہ فقال اعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله رضي الله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبيا فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والي نفس محمد بيديه لو بدلكم موسى فتبعتموه وتركتموني لزللتمن صلاي سبيل ولو كان موسى حي يدرك نبوته لتبعني رواه الدارمي رو حضرت یابر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ توراق کا نسخہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور خاموش ہو, گئے. خاموش ہو گئے اب آپ کو خاموش ہوتے دیکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سورات پڑھنے لگے جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے حضرت ابو بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے کا عمر رونے والے چہروں پر روئے تو نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے حضرت عمر نے جب نگاہ اٹھا کر کے تورات پر سے آپ کی طرف دیکھا نگاہ اٹھائی گھبرا گئے رسول کا چہرہ مارے غصے کا سرخ ہو رہا تھا کہ اللہ, اللہ کے غزب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں رسید وہ بھی اسلامی دینا وہ بھی محمد یہ گھبراہٹ دیکھ رہے نبی کریم صلی اللہ اللہ محمد اینگی اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے اگر موسا آ جائیں لو بدا لو موسا بتبا تم ان کی اتباہ کرنے لگو تارک تمہ جو مجھے چھوڑ دو لزل تم انسو تو تم سیدھے راستے سے بھٹ جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے یعنی میری موجودگی میں موسا علیہ السلام کی اتباع گمراہ کر دے گی تمہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا اگر آج موسا زندہ ہوں تو انہیں بھی میری اتبا کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا حیرت کی بات ہے اتنی صاف حدیث موجود ہے کہ نبی کی احادیث کے مقابلے میں تورات جو آسمانی کتاب ہے وہ چلنے والی نہیں ہے تو قرآن و حدیث کے مقابلے میں ائمبا کے اشتہادات فرمودات اور ان کے ارشادات کیسے دلیل بن سکتے ہیں کیسے حجت بن سکتے ہیں ان کے اوپر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے آج نبی ہوتے تو آپ کا کیا رویہ ہوتا ان لوگوں کے تعلق سے اور حضرت عمر کا کیا رویہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں آسمانی کتاب تو چلنے والی نہیں یہاں تو قرآن و حدیث کے مقابلے میں امت کی باتیں لوگ چلاتے چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اتباع رسول کر رہے ہیں اس سے زیادہ حیرتناک بات اور کیا ہو سکتی ہے ایک حدیث اور پیش کر دوں جس سے بات بالکل واضح ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی باتوں کی آپ کی باتوں کی اتباع کون کرے گا جسے آپ کی باتوں کی قدر معلوم ہو تو آپ کی باتوں کی قدر کیا ہے آپ کی احادیث کی قدر کیا ہے وہ ایک حدیث سے بالکل واضح ہو جائے گی بے مکالمت یہ روایت شریف میں ایسے ہی پھیلی ہوئی ہے پوری روایت میں نے رفر کر دی ہے حضرت ابو زرداری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پوچھا اللہ کہ اللہ کے رسول کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی بنائے گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی بنائے جانے سے پہلے دو فرشتے میرے پاس آئے میں بتا کی وادی میں تھا ایک تو زمین پر آیا گیا اور دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان مولف رہا تو وہ جو آسمان اور زمین کے درمیان مولت ہے اس فرشتے سے پوچھ رہا زمین پر ہے یہ وہی ہے کیا تو کہہ رہا یہ وہی ہے یعنی یہی نبی بنائے جانے والے ہیں. یہی ہیں. تو اس فرشتے نے کہا کہ ان کو ان کے, امتی کے ایک آدمی سے تو لو کہا کہ مجھے تولا گیا تو میں اس کے اوپر بھاری ہوا کہا کہ اب ان کو دس آدمیوں سے تو لو ایک پلڑے میں ان کو رکھ دو دوسرے پلڑے میں دس, دس امتوں کو رکھ دو میرا پلڑا پھر بھی بھاری ہو گیا اس نے کہا کہ اب ایسا کرو ایک پلڑے میں سو آدمیوں کو رکھ دو ایک پلڑے میں ان کو رکھ دو جب مجھے تولا پھر بھی میرا پلّا بھاری ہو گیا کہا کہ ایسا کرو ایک پڑھنے میں ایک ہزار آدمیوں کو رکھ دو ایک پڑنے میں ان کو رکھ دو رکھ دیا گیا اور پلنا ان کا اتنا اونچا اٹھ گیا کانزوری میں ترازو اس قدر ہلکا ہو گیا کہ ایسا لگتا تھا پڑھنے میں ایک ہزار لوگ بھرے ہوئے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے میرے اوپر گر پڑیں گے تو وہ فرشتہ کہہ رہا کہ اب رہنے دو ان کا حال تو یہ ہے کہ لو وزن تو لڑا جہاں اگر ان کو ان کی پوری امت کے ساتھ تولا جائے تو بھاری ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا؟ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کرم نبی دوسری طرف آپ کے پورے امتی پورے امتیوں کو ایک پلنے میں رکھ دیا جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے تو آپ جس پڑھنے میں ہوں گے وہ پڑنا بھاری ہو جائے گا آج تو ہمارے درمیان نبی نہیں ہے اس حدیث کو کس طرح سمجھا جائے اس حدیث کو اس طرح سمجھا جائے گا کہ ایک پلرے میں دنیا کے تمام اماموں تمام پیروں تمام مرشدوں تمام اخلا تمام سائنسدان تمام اسکالرس ان کے اقوال رکھ دیے جائیں ان کے ارشادات رکھ دیے جائیں ان کے اشتہادات رکھ دیے جائیں اور ایک طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھ دی جائے تو آپ کی بات ساری باتوں کے اوپر بھاری ہو جائے گی یہ حدیث ان کے سامنے نہیں ہے یہ حدیث ان کے سامنے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں ایک بات کے مقابلے میں دنیا کی تمام باتیں بے وزن ہیں تو ہم آپ کی کسی حدیث کے مقابلے میں کسی امام کی بات کو کیسے لا کر کھڑا کر سکتے ہیں کیسے رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ حیرتناک بات اور کیا ہو سکتی خلاصہ یہ نکلا کہ فلاح کامیابی ہدایت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی اتبا ہی میں رکھی ہے اور جو آدمی جتنا زیادہ اتباع کرتا جائے گا اتنا زیادہ اللہ کا محبوب بنتا جائے گا اب اس آیت کریمہ کا مخم سمجھنے بات ختم ہو جا رہی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اور وہ آیت میں نے خود بے کے بعد پڑھی تھی کل کن تم تو اللہ پت کبھی آپ کہہ دیجئے کہ جی. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں سوال یہ کہ ہم محبت کیسے کریں محبت کا طریقہ کیا ہے فرمایا گیا کہ محبت کا طریقہ میرے رسول کی اتباع ہے تم جتنا زیادہ میرے رسول کی اتباع کرتے جاؤ گے اتنا زیادہ مجھ سے محبت کرتے جاؤ گے اور جتنا زیادہ تم سے اتباع چھوٹتی چلی جائے گی اتنا زیادہ تم مجھ سے میری محبت سے دور ہوتے چلے جاؤ گے لہداف تم سب سے زیادہ میرے رسول کی اتباع کرو تو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے اور جب تم مجھ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے میرے رسول کی اتباع کرنے کی وجہ سے تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور اللہ جب تم سے محبت کرے گا تو تمہیں معاف کر دے گا یغفر رقم ذنوبکم رقم اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفر رحیم ہے یہ اتباع رسول کے اوپر کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اللہ میں نئی کمل اور اچھی سمچھی طور سے پتہ فرمائے